سرور سرور ہے وہ مدینہ دنیا کی پیرس کو کیا کہتے ہیں دلہن پیرس کو کیا کریں گے بیکروں کا نشان کو مدینہ جس نے مدینہ شریف دیکھا تو اسے پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب اس قدر بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری نظر کو بہائے دنیا کا حسن کیسے میری نظر کو بھائی ہے دنیا کا میں کیسے آؤں میں بس گیا ہے مرینا اڑا ایک مدینہ وہ مدینہ دیدار مومن کی میرا زندگی میں خدا دار مسلمانوں وہ مدینہ دیدا دے بابا اللہ یہ مدمہ وہاں جانا تو بڑا شرف کی بات ہے بہت بڑی سازت کی بات ہے لیکن یہ وہ عرض مقدس ہے کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے شب و روز خاص نظارے اور یہ وہ مقدس بارگاہ بار کہ ادب گاہی زیر آسما سن سکتا نفس گم کر گیا شاید دائم. اسی بات کو بار بار دہرا کرتے ہیں جناج وی ہیو یو سر کہتا مدینہ ہرا ہرا دیکھ آیا کہاں سہیل دیکھ آیا کہاں سہیل یہ یاد دیکھ وقت بھی پا پا شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے گے جیسے جی چار جہاں بھوپ جیسے جی چار جہاں بھوبے پری مدین یہاں سر جلد یہ مدینہ ہے سر جلد دیکھ آیا ہے کہاں سر جلد سچ ح کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارگاہ کہ ستر ہزار صبح سے لے کر شام تک ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو شام سے لے کر سب تک والے آتے ہیں ستر ہزار اور یہ سلسلہ جاری گا جاری ستر ہزار والے گا حضور کی بارگاہ بار حاضر ہوتے درود اسلام پڑھتے ہوتے ہیں اسی بات کو یاد دلاتے دلاتا شاعر کہتے ہیں کہ حاضری میں ستر ہزار میرے مدت ستر گروا ادسوں در میاں سہجل ادسوں سچل دے آیا ہے کہاں سچل بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ پرانے قریب کا مطلب کہ اور جب میرے کی بارگاہ میں حاضر ہو جب میری محبوب کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی کو نبی کی آواز سے پس رف رفت نیچی رف رکھ خبردار میرے ماما کی آواز سے اپنی آواز سے اونچا مر ورنہ تمہارے عمل بار بار ہوگا برباد ہو جائیں گے اور اس طریقے سے کہ تمہیں خبر بھی نہیں جائے گی تمہیں پتہ لیا تم اپنے ضام میں ہوگے نمازیں دے رہو روزے رہو گے سدکار زکارا سب کچھ کر لوگ، دو سمارے سمارے سمار کے دوڑتے ہو گے اور تمہارے ہو ہر ہوں گے تمہیں خبر بھی نہیں یہ آداب مجید میں اللہ تعالیٰ خوبصورت کا کافی بات آتے شاعر کرتے ہیں کہ پیارے کا دیکھ آیا ہے ایک عاشق کے مدینہ جو بالکل حقیقت میں عاشق مدینہ اس کے لیے مدینے سے دوری جو ہے بڑے بڑا ایک ایک سبھا گزارنا اسے بڑا دشوار ہوا اور پھر وہ محبوب کے کرم سے مدینے پہنچ جاتا تو پھر اس کی کیا وہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں وقت ہے میں محمد پل بارگاہ نہادے ہوں حضور کے خاص کرم ہو رہے ہیں ان کے لطف ان کی بارشیں ہو رہے ہیں میں حضور کا کرم خاص حاضر کر چکا ہوں حضور کی بالکل بارگاہ نہادے ہوں اور حضور بڑا راست دوسروں دے دیتے تھے اب مجھے جر پہ بلاگی دے دیتے یہ وہ کہ اس پر بندہ سوچتا کہ پرکاش وقت وقت ٹھہر ہے زندگی جو چٹکا پہیا چل رہا ایک کاٹ پہیا نہیں رجا جائے کہ میں جن جتنی دیر زیادہ ہو کے کی بادہ میں ڈالا تو اسی بات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری وہ الگ بات کے مکمل میں بدل ہوئی ہوں ہو سکتا ہے اس عاشق آپ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ بس بدیلے کر کے پہنچ جائیں تو کون یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے اور یہ تمنا رکھنے کا حکم کو سرکار نے دیا کا فرمان ہے کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدمہ مرے کہ جو مرے گا تو ایسے لوگ جو ہوں گے تو یہ چاہتے ہیں کہ مدینے جائیں پھر واپس وہی مدینے زمین میں بک مدد خزرا کی چھ گاؤں میں تو وہ لوگ جب مریض پہنچتے ہیں نا تو ان کے تاثرات کچھ اس طریقے سے ہوتے ہوئے چینج کر دیا شیر کو وہ یوں کہیں گے کہ درد پہنچا ہوں جو میں سے آج درد پہنچا ہوں جو میں سمت سے آج لیکن بعض اوقات واپس آنا پڑتا تھا لیکن سچ کہتا ہوں جو ہفیقی آشا کے خدا کی کر اس کو مدیزے میں دوری آسان نہیں جاتی وہ یوں کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم دربار جانا نہیں کسی کی یا اگرچہ اللہ اگر کہ اللہ تعالی نے ماں با باپ سے محبت بیوی بچوں سے محبت گھر بار سے محبت اور مال سے محبت مکان سے محبت وطن سے محبت یہ ساری محبتیں اللہ تعالی نے انسان کی فکر کو رکھا آپ بھی شخص یہاں موجود ہو کوئی بھی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا نہیں اپنے بچوں سے محبت کرتا نہیں اپنے ماں سے محبت کرتا نہیں اپنے گھر سے وطن سے محبت کرتا نہیں بڑے سے محبت یہ محبت کی نہیں جاتا یہ محبتیں ایسی ہیں کہ اس ان محبتوں کو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت پر رکھا اللہ تعالی اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ محبت رسول کی ہماری فطرت داخل فضرت کرتے کہ جس طریقے سے ہم بغیر وطن بھر، بال بی بچوں کو دیکھے بغیر ہمیں قرار رہا تھا نہیں آتا کاش میں حضور کو یاد کیے بغیر حضور کے ذکر کو کیے بغیر ہمیں کرارا رہا اللہ اللہ ایسے محبت میں بات لیکن کیونکہ واپس آنا ہوتا تو وہ بڑا دکھی ہوتا وہ بڑا ممزدہ ہوتا ہے گمگین ہوتا لیکن جو جو محبت کی رضا محبوب بھیج رہے ہیں تو اسی امید پر جاتا ہے اور جب قافلے والے جاتے ہیں اور امیر قافلہ کہتا ہے چلو چلو چلو جلدی کرو امیر قافلہ امیر کارواں میر کارواں تو وہ یوں کہتا ہے کہ دیکھ لوں جیسے دیکھ لا بزرگی بار آ سنہری سنہری برو جب وہ کھڑا ہوتا, ہوتا ہے سب سے چھکا ہوتا ہے بارے بارے بارے بارے سے اور کسرت کے سبب آنسو بہار ہوتی ہے لبوں کو رس اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی سدائیں ہوتی ہیں کی باردہ میں نے تو اپنی زندگی برباد دی گناہوں کے سبب معاشیت کے سبب اپنی زندگی برباد کر کے عمر برباد کر کے آپ کی باردہ میں آ گیا ہوں اب آپ سے شفاعت کا یا رسول اللہ یہ سدائیں ہوتی گئی ہیں حضور کی حضور کی بارشیں ہو رہی ہوئی ہیں انایات ہو رہی ہوئی ہیں نواب شاہ کر رہی ہوئی غلاموں کو نوازا جا رہا ہے ایسے میں اگر کبھی جلدی جلدی کرے تو پھر اس کا کسوس ماں کی آسان کوئی کوئی نہیں شاعر کہتا ہے جالیوں جلدی نہ کر